بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم الم صلی اللہ الکریم کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب ہم کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں مانچسٹر ہو یا لندن ہو یا جہاں سے ہم کو حرام باندھنا ہے اپنے ساتھیوں کا مشورہ جہاں سے حرام باندھنے کا ہے یہ بات ذہن میں رہے اگر ہمارا ارادہ سیدھے مکہ مکرمہ جانا ہے تب تو ہمارے لیے حرام ضروری ہے اور اگر گروپ کا ارادہ اور ساتھیوں کا مشورہ سیدھے پہلے مدینہ منورہ پہنچنا ہے جدہ اتر کر ہم مدینہ منورہ پہلے جائیں گے وہاں زیارت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ آنا ہے تو اگر مدینہ پاک کا ارادہ ہو تو پھر احرام کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے مدینہ منورہ سے جب ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے اس وقت وہاں سے احرام باندھنا ہوگا یہاں سے باندھ کر وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں جب ہمارا ارادہ سیدھے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو پھر اس صورت کے اندر احرام باندھنا ضروری ہے اب احرام کس طریقے سے باندھا جائے گا شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج قران حج تمتو اور حج افراد عام طور پر حضرات حج تمتو کرتے ہیں لہذا حج تمتو کا جو طریقہ ہے اسی کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا اور پھر آخر کے اندر حج قران اور حج افراد کے اوپر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی حج تمتو کے اندر جب انسان جہاں سے آگے بڑھے گا تو پہلے عمرے کا احرام باندھے گا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنا عمرہ ادا کر کے حلال ہو جائے گا اور پھر حج کا زمانہ آنے کے بعد حج کا احرام باندھے گا احرام جو ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے نماز شروع کرنے سے پہلے تقبیر تحریمہ جیسا انسان نماز شروع کرتا ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے تحریم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز کی تقبیر نماز کی تحریمہ جو ہے تقبیر ہے تحریمہ کے معنی حرام کرنے والی چیز نماز سے پہلے انسان بات چیت کرتا ہے اور اسی طریقے پر چلتا پھرتا ہے اور بہت سارے کام جو جائز ہیں مباح کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے نماز شروع کرنے کے ارادے سے اللہ اکبر کہہ دیا اور اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر دی اب اس کے لیے وہ تمام باتیں جو نماز کے خلاف ہیں حرام ہو جاتی ہے اب بات چیت کرنا حرام چلنا پھرنا حرام ادھر ادھر دیکھنا خلاف ادب اور اسی طریقے سے بہت سی پابندیاں نماز شروع کرنے کے بعد آ جاتی ہے بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ اللہ و اکبر ہے اسی طرح ہمارا احرام اس یا حج یا عمرہ اس کی تقبیر تحریمہ یہ احرام ہے عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے حرام ہے حج کرنا ہو تو اس کے لیے احرام ہے اب احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوگا احرام باننے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے پہلے انسان غسل کر لے جیسا کل کہا گیا تھا غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لے عورت اتفاق سے اگر اپنے خاص حالات کے اندر ہوں تو اس حالت کے اندر بھی احرام تو بانے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حرام باندھے بغیر وہ آگے بڑھیں گی بلکہ ان کو حرام باندھنا ہے اس حالت کے اندر بھی وہ حرام باندھ سکتی ہیں اور چونکہ ان کا وہ خاص زمانہ ہوتا ہے تو پاکی اور ناپاکی کا تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اگر غسل کر سکتی ہوں تو غسل کر لیں وضو کر سکتی ہوں تو وضو کر لیں اور ان کا یہ وضو یا غسل تہارت کے لیے نہیں بلکہ صفائی کے لیے ہوگا لہٰذا غسل بھی کر سکتی ہیں اور وضو بھی کر سکتی ہیں اب اس کے بعد جو ہے, احرام ہے کا احرام چادر بطور لنگی کے باندھنا ہے اور ایک چادر اپنے اوپر کے حصے کے اوپر ڈالنا ہے نیچے جو بطور لنگی کے چادر باندھی جائے گی بہتر افضل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بالکل سلی بھی نہ ہو بالکل سلی بھی نہ ہو بغیر سلے ہوئے کپڑے احرام کے اندر استعمال کرنا یہ اولا اور افضل ہے لیکن اگر سلا ہوا نہ ہو کپڑا اور لنگی کھلی بھی ہو تو بعض مرتبہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے صطر کھلنے کا اندیشہ ہو اس کی ہیبٹ نہ ہو مشق نہ ہو پریکٹس نہ ہو تو رات کو سونے کی حالت کے اندر صطر کھلنے کا اندیشہ یا چلتے وقت اگر ہوا آنے لگی تو اس وقت صطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو اگر یہ خطرہ اور یہ خوف ہے کہ اگر بغیر سلا ہوا چادر میں استعمال کروں گا تو صطر کھلے گا اور اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ درمیان میں سیلے تو حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الحج کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کی گنجائش ہے اگرچہ اولا اور افضل وہی ہے کہ بغیر سلا ہوا ہو لیکن چونکہ سطر کا چھپانا یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری چیز ہے لہذا اگر اس کو درمیان میں سے سی لیا جائے یا جیسے کہ آج کل تو عجیب طریقے سے احرام بنا لیتے ہیں بغیر سلا ہوا ہی بالکل پورا کا پورا گول ہو جاتا ہے اور بغیر سلا ہوا ہی اس انداز سے بنا لیا جاتا ہے کہ صطر کھلنے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے تو اگر وہ حرام ہو تو وہ بھی چل سکتا ہے باقی اگر کسی نے درمیان میں سے احرام کے کپڑے کو سی لیا اور بطور لنگی کو اس کے استعمال کر رہا ہے جیسا کہ عام طور پر ہماری لنگی ہوتی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے جب احرام باننے کا ارادہ ہو تو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالیں گے اور سلے ہوئے کپڑے اتارنے کے بعد ان دو چادروں کو اپنے بدن کے اوپر ڈالنا ہے ایک بطور لنگی کے اور ایک بطور اوپر کے کپڑے کے اس کے بعد اگر مکرو وقت نہ ہو مکرو وقت یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو یا جیسا فجر کے بعد کا وقت شروع ہوا ہمارے احناف کے اعتبار سے فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد صرف دو رکعت سنت فجر کی پڑھنا ہے اور دو رکعت فرض ہے باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی نماز نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے احرام کی یہ دو ہیں چونکہ نفل کے طور پر پڑھی جاتی ہیں لہذا اگر مکرو وقت ہو تو مکرو وقت ہونے کی وجہ سے اب دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی احرام مان لینا نیت کر لینا طلبیہ پڑھ لینا کافی ہوگا لیکن اگر مکرو وقت نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر افضل طریقہ یہ ہے کہ دو چادریں پہننے کے بعد ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے احرام صرف چادروں کے پہن لینے کا نام نہیں ہے صرف چادر پہن لی جائے تو اس سے حرام شروع ہو جائے یہ بات نہیں ہے بلکہ احرام دراصل نیت اور اس کے بعد طلبیہ کہنے سے شروع ہوتا ہے تلبیہ کہنے سے شروع ہوتا ہے لہذا ابھی جب ہم دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں محرم بنے نہیں ہے لہٰذا جب محرم بنے نہیں ہے تو ان دو رکعتوں میں اپنے سر کو چھپا ہوا رکھیں گے اپنے سر کے اوپر ٹوپی ہے یا کوئی چادر وغیرہ جو بھی پہن رکھی ہے اپنے سر کو چھپا کے چھپا کر نماز پڑھنا ہے ادب یہی ہے نماز کے اندر کہ انسان کا سر چھپا ہوا ہو آج کل جو ایک آزادی کا زمانہ چل رہا ہے اور نہ معلوم کس نیت سے ان کی نیت کا حال تو وہی جانتے ہیں جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں ورنہ فکہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر تقاصل کے طور پر ہو سستی کے طور پر ہو اور خدان خاصہ نہ خواستہ تخفیف کے طور پر ہو تو بغیر بغیر ٹوپی کے کھلے ہوئے سر نماز پڑھنا مکرو لکھا ہے ہمارے فقہ اناف نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکرو لکھا ہے اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیا نیتیں ہوتی ہیں ورنہ عام حالات میں اگر سستی کی وجہ سے انسان ٹوپی چھوڑ رہا ہے یا تخفیف اور اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر کھلا سر نماز پڑھنا مکرو ہے بلکہ حضرت شیخ عبد القادی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث غوثِ اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بغیر ٹوپی کے باہر جانا بھی مکرو ہے لوگوں کے درمیان بغیر ٹوپی کے گھومنا اور کھلے سر گھومتے پھرنا یہ بھی خلاف ادب ہے تو ہمارے اکابر اور علماء نے تو یہ باتیں لکھی ہیں اب زمانہ ہے آزادی کا نماز کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو بہرحال یہ دو رکعتوں میں چونکہ ہم ابھی محرم بنے نہیں ہیں لہذا محرم نہ ہونے کی وجہ سے ان دو رکعتوں میں اپنے سر کو چھپا ہوا رکھنا ہے دو رکعتیں ہم نے پڑھ لی اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر کلیائی یا الکافرون اور دوسری رکعت میں کلو اللہ وحد پڑھنا بہتر ہے اور اولا ہے یہ اولا اور بہتر ہے اور اگر اتفاق سے کوئی دوسری صورت پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے افضل اور اولا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کلیائی القافرون اور دوسری رکعت میں کلو اللہ وحد پڑھیں اب ہم نے دو رکعات پوری کی دو رکعات پوری کرنے کے بعد اب ہم کو نیت کرنا ہے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے نیت اور تلبیہ کے بعد چونکہ اب محرم بننے والے ہیں لہذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ اب ہم سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر کو کھول ڈالیں اپنا سر کھول ڈالیں اور سر کھولنے کے بعد عمرہ کی نیت کریں اللہ انی ارید العمرہ فیصر حالی و تقبل ہام منی اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آپ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے میری طرف سے یہ نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد ابھی بھی محرم نہیں بنے خالی نیت کرنے سے بھی احرام شروع نہیں ہوا نیت کرنے کے بعد فوراً اب ہم کو تلبیہ کہنا ہے تلبیہ جو ہے مشہور ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک الک لبیک ان الحمد ونِمت القا و الملك لا شریک الك جو جانے والے حضرات ہیں خاص طور پر یاد کر لیں لبیک اللہ لبیک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنی حاضری کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے لا شریک لک اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں آپ اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہو لا شریک لہو ہیں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں ان الحمد و نعمت لقا و الملک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اے اللہ آپ ہی کے لیے ہیں آپ ہی نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہیں اس لیے تمام تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں اور تمام نعمتوں کے دینے والی بھی آپ ہی ہیں و الملک اور سارا جہاں آپ کا ہے حقیق ملک آپ ہی کا ہے قل اللہ مالک الملک توت الملک کا منتشا وطن ضیع الملک من منتشا تو سارا جہاں آپ کا ہے مالک الملک آپ ہی ہیں لا شریک الگ یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ایک مرتبہ طلبیہ کہنا فرض ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ تلبیہ کہنا سنت ہے تو ہم نے عمرے کی نیت کر لی عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا ایک مرتبہ تلبیہ کہنا ضروری اور فرض ہے اور تین مرتبہ تلبیہ کہنا سنت ہے جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا بس تلبیہ کہتے ہی ہمارا احرام شروع ہو گیا اور یہ شخص محرم کہلائے گا اب محرم کہنے کے بعد احرام باننے کے بعد اگر یاد رہے تو یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہے تلبیہ کے بعد یہ دعا مسنون لکھی ہے اللہ اسلو کا رضاء کا ولجنّا و من غذا بکا ونار سب کو یادی ہوگی اللہ عںّی اسلو کا رضاء کا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو کے اندر اپنی گجراتی میں انگلش کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے جنت کا اور آپ کی رضا مندی کا سوال کرتا ہوں اللہ آپ مجھ کو جنت ادا فرما دیجئے اور اپنی رضا مندی نصیب فرما دیجئے و آغذی کا من غذب بھی کا مندار اور یا اللہ میں آپ کے غصے سے آپ کے غذب سے اور آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں یہ اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی طرح جہنم سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں تلبیہ کے بعد یہ دعا پڑھ لینا مسنون ہے یہ تو مردوں کا احرام ہوگا عورتوں کے احرام کا بھی یہی طریقہ ہے البتہ عورتوں کے احرام میں اور مردوں کے احرام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مردوں کو تو اپنے سلے ہوئے جتنے بھی کپڑے ہیں بوڈی اور جسم کے انداز پر جتنے کپڑے اپنے بدن کے اوپر سلے ہوئے ہوں بوڈی اور جسم کے انداز اور اس کے نشے و فراز اور اس کے شیپ کے اوپر وہ تمام سلے ہوئے और اتارنا ہے اور ان تمام سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر دو چادروں کو پہن لینا ہے کفن کی گوے کے یاد हज ہے فضائل حج میں حضرت نے بڑا اچھا دلکش منظر اس کے اوپر پیش کیا ہے کہ انسان حرام کیا باندھتا ہے کفن ہی کی تیاری ہے اور موت کی یاد دلاتا ہے جس طرح مردے کو انسان کفن کے اندر لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اسی طریقے پر یہ حاجی بھی اپنی زندگی کی حالت میں دو چادریں پہنتا ہے یعنی دو کفن پہن لیتا ہے اور اب اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر چلا جا رہا ہے مستانہ اور عاشقانہ اور اس کی زبان کے اوپر بلب اللہ ملب کی سدائے بلند ہے تو مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑے ہی کے اندر حیرام باندھیں گی ان کو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارنا نہیں ہے جو کپڑے ان کے جسم اور باڈی کے اوپر ہے اسی کپڑوں کو باقی رکھنا ہے اور اسی کے اندر ان کو احرام کی نیت کرنا ہے البتہ عورتوں کا احرام جو ہے چہرے میں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں کا احرام چہرے میں ہے کیا مطلب عورتوں کا احرام چہرے میں ہے عورتوں کا احرام چہرے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ کے اوپر کپڑا نہیں لگنا ہے چہرہ کے ساتھ کپڑا لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ان کے لیے اب دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور دوسرا حجاب کا مسئلہ بھی ہے حجاب کا بھی اہتمام کرنا ہے پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے ام المؤمنین حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ احرام کی وجہ سے ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے احرام کی وجہ سے ہم اپنے چہروں کے اوپر نقاب اور حجاب ڈال نہیں سکتے تھے تو چہرے تو کھلے ہوئے ہوتے تھے البتہ جب غیر محرم ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہم کسی چیز سے آڑ کر لیتے تھے تاکہ ان غیر محرم لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر نہ پڑیں آج کل الحمدللہ کچھ اس قسم کی بناوٹ کی ٹوپیاں وغیرہ ملتی ہیں اور عورتیں جانتی ہیں اگر وہ پہن لی جائے پھر اس کے اوپر نقاب ڈال دیا جائے تو نقاب بھی ہو جاتا ہے حجاب بھی ہو جاتا ہے اور وہ نقاب اور حجاب ہمارے چہرے سے دور رہتا ہے جہاں عورتوں کا احرام چہرے پر ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے اور عورتوں کو حجاب اور نقاب کا بھی اہتمام کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے عورتوں کا احرام شروع ہوگا تو عورتیں بھی اسی طریقے سے احرام بانیں گی یعنی اگر وقت ہو تو دو رکعت نماز پڑھیں گی اور اگر اتفاق سے اپنی خاص حالت میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے صرف نیت اور تلبیہ کہنے سے ان کا احرام شروع ہو جائے گا تو دو رکعت نماز پڑھ لیں گی اگر مکرو وقت نہ ہو دورکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کی نیت کریں گی عمر کی نیت اللہ میں عمر کی نیت کرتی ہوں اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور میری طرف سے قبول فرما لیجیے اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے مردوں کے تلبیہ میں اور عورتوں کے تلبیہ میں ذرا فرق یہ ہوگا کہ مرد تلبیہ کے اندر اپنی آواز ذرا بلند کریں گے لبیک اللہ لب لبیک لا شریک الکلب ان الحمد بند امتب الملک لا شریک الگ ان کے لیے ذرا بلند آواز سے پڑھنا مصنون ہے اور عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑیں گی تو جیسے ہی عورتوں نے بھی تلبیہ پڑھ لیا ان کا بھی احرام شروع ہو جائے گا اب احرام شروع ہونے کے بعد احرام کی حالت میں کیا کیا پابندیاں ہیں اور کس طریقے سے احرام کی حالت میں رہنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے میں عرض کیا جائے اللہ تعالی حقیق احرام نصیب فرمائے اور احرام کی جو برکتیں ہیں ہر جانے والے کو اللہ پاک ان احرام کی برکتوں سے ان کو مال فرمائے اور صحیح طریقے سے اپنی رضامندی کے مطابق عمرہ اور حج ان سے قرار دے اور قبول فرما لے سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نصفر ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يسفون والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين